بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیاونواں مکتوب اللہ کی طرف جانے کے راستے کے بیان میں بھائی شمس الدین اللہ تم کو اپنا راستہ دکھائے جانو کہ خواجہ باعزید رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کئی فت و اللہ خدا تک پہنچنے کا کون سا راستہ ہے آپ نے جواب دیا ان غبت توصل و الا اللہ جب تم راستے سے غائب ہو جاؤ تو خدا تک پہنچ جاؤ گے اس سے سمجھ لو کہ جب راستہ دیکھنے والا خدا کا دیکھنے والا نہیں ہو سکتا تو جو خود بھی ہے وہ حق بھی کیوں کر ہو سکتا ہے ہم کو اور تم کو صرف بننے اور سمرنے سے کام ہے ہمیشہ اپنا اپنے ہی کو دیکھا کرتے ہیں حق کی بندگی کبھی نہیں کرتے گویا اپنی ہی پرستش کرتے ہیں اگر ہماری اور تمہاری آنکھ اپنے نفس کی جہالت پر پڑ جائے تو کبھی مسلمان ہونے کا دعوی نہیں کر سکتے اور یہ اس وقت معلوم ہوگا جب شریعت کے پیالے میں سے کوئی بند تمہارے حلق میں ٹپ کے اور تمہاری خوش نصیبی کی آنکھ کھل جائے اس وقت اس شیر کا مطلب ظاہر ہوگا جیسا کہبہ کردم زہر چہ دانستم نام مچو نام میں تبر کردم جو کچھ میں جانتا تھا اس سے توبہ کر لی اور تیرا ہی نام یاد کر لیا کہا گیا ہے کہ خدا کی بے نیازی کا آفتاب جب عالموں کے علم، عالموں کے علم کے دریا پر چمکا سارے دریا سوکھ گئے ان میں ذرا بھی تری باقی نہ رہی ان سے کہا گیا اے بزرگو تمہاری کنجی سے تو سب کفل کھل جاتے تھے تمہارے ہی دروازے کیوں بند ہو گئے کچھ سمجھتے ہو ایسا کیوں ہوا دنیا کے کاروبار میں ستاروں کو جس کا دخل ہے وہ اسی وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہوا ہے جب آفتاب بلند ہوا ستاروں کا وجود اور ان کا کاروبار مان پڑ کر ختم ہو گیا اس سے سمجھو کہ ہستی جو ایک تنکے کے برابر ہے اس میں, اس میں اتنی طاقت کہاں کہ توحید کی بجلی کے سامنے ٹھہر سکے جب اس کا اس کے علم کا آفتاب چمکتا ہے سارا علم جہل سے بدل جاتے ہیں جب اس کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے ساری خواہشیں ایک ایک کر کے کاٹ دی جاتی ہیں جب اس کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے تمام قدرتیں اجز بن جاتی ہیں جب اس کی عزت کا جلال سامنے آتا ہے تو سارے جلال اور ساری بزرگیاں ذلت کی خاک میں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں جب کبریائی کا پردہ توحید کے رخسار سے اٹھ جاتا ہے تو کل موجودات مٹ مٹا کر نیس و نابود ہو جاتے ہیں جہاں تک تم سے ہو سکے مالک بننے کا دعوی نہ کرو تم سے دکان نہیں چھینتے اور اس کی پونجی کے متعلق کوئی جھگڑا اور دشمنی نہیں ہے مگر اپنے کو نہیں بھولو بڑ چڑھ کر اپنا نام نہ لیا کرو کبھی نہ کہو ہم ایسے اور ویسے ہیں اس دعوے کا وہی نتیجہ ہوگا جو فرآون کے ساتھ ہوا جب اس نے کہا رب کم اللہ میں تمہارا بزرگ و برتر پروردگار ہوں اور تمہارا نفس ابا قبا پہن کر کہتا ہے رب ربکم الزر میں تمہارا چھوٹا پروردگار ہوں تمہارا نفس بھی وہی فرعونی کرتا ہے جیسا کہ ان فرعون کے نفس نے کی مگر دونوں میں یہ فرق ہے کہ ان فرعون کا نفس جیسا گمراہ تھا ویسا ہی اس نے اپنے کو دیکھا اور تمہارا نفس مسلمانی کا لباس پہن کر تمہارے ہاتھوں اپنے کو بیچتا ہے اور تم مارے غرور کے مست ہو جاتے ہو اور اس کا بھی وہی دعویٰ ہے جو فرعون کا تھا مگر یہاں اپنی جان کا ڈر ہے کہ اگر اپنے کو ظاہر کرے اور کھلم کھلا میدان میں نکل آئے تو مار ڈالا جائے ہرگز ہرگز مالک بننے کی خواہش نہ کرو غلام ہی بنے رہو کیونکہ یہاں توحید کی ننگی تلوار سر پر لٹک رہی ہے جس نے سر اٹھا دیا وہیں کار دیا گیا جس طرح ابلیس نے دعویٰ کیا اس کا سر اڑا دیا گیا بندے کی نہ کوئی ملک ہے نہ کوئی حکومت اس کو لازم ہے کہ جو کچھ بھی کرے خدا کی مرضی پر کرے اپنی خواہش اور اختیار سے کچھ نہ کرے قرآن کریم کہتا ہے در مثلاََ ابدم مملوک اللہ یک در و علاشعین اللہ نے مثال دی خریدے ہوئے غلام کی کہ اس کو کسی چیز پر قدرت نہیں اور اس شخص کو علم و معرفت درکار ہے اور کسی پیر کا سایہ اس لیے کہ مرید کو یہ دولت بغیر ایسے پیر کے جو تجربہ کار اور راستے کے گرم و سرد کا مزہ چکھ چکا ہو حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ ایسا کہا گیا ہے ملم یق اللہ استاد الفیہ ف عمام ہو ابلیس جس شخص کا دین, کا دین کی راہ میں کوئی استاد نہیں اس کا پیشوا شیطان ہوتا ہے اور عالموں نے ایسا کہا ہے العلم یو خز ہوجال علم لوگوں کی گفتگو سے حاصل کیا جاتا ہے علم لوگوں کی گفتگو سے حاصل کیا جاتا ہے جو کوئی اپنی طبیعت اور اپنی خواہش سے کسی معاملے کے سمجھنے کی کوشش کرے اور سمجھ بھی لے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی پڑھے لکھے نے کتاب دیکھ کر یاد کر لیا ہو اور اس کو بیان بھی کر سکتا ہو ایسا شخص اگر چاہے عالم ہوگا مگر ویسا عالم نہ ہوگا اور صحیح اور درست نہ ہوگا کیونکہ اس کا کوئی استاد نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اگر تم بدل گئے لقمہ بھی بدل گیا اور تمہارے کام بھی بدل گئے نہیں تو اگر تم ہزاروں مرتبہ لباس اور لقمہ بدل ڈالو گے اور اپنے کو اس گروہ میں چھپا لو گے تاہم جب تک تم خود نہ بدلو گے ان باتوں کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اس گروہ میں گردش بہت بڑی چیز ہے خلوت نشینی اور چلا کرنے اور ریاضت کا اصل مقصد ہی گردش ہے کیونکہ بغیر گردش کے کسی شخص کی روش اور طریقہ درست نہیں ہو سکتا جس کسی کو بظاہر ہے وہ جبا او دستار او عبا او قبا اور سفید نیلے کپڑے کی فکر اور اندیشے میں پڑا ہوا ہے اس کو سمجھو کہ وہ اپنی گھات میں لگا ہوا ہے اور اپنی ہی پرستش کر رہا ہے یہ اپنی غلامی کر کر یا دین کی غلامی کرو ازدانی لا یچ تم آپس میں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اگر تمہارے دل میں ذرا بھی اس کی خواہش ہو کہ لوگ تمہاری آؤ بھگت کریں اور دنیا والوں کی آنکھ میں تمہارا اعزاز اور مرتبہ بڑھے تو سمجھ لو کہ راہ کھوئی ہو گئی اگر کوئی شخص تمہارا مزحقہ اڑائے اور تم اس پر غصہ ہو اور سمجھو کہ اس نے تمہاری بے عزتی کی ہے تو یہ جان لو کہ تم اسی طرح کے دانش مند ہو یا مالک نے تم کو اب تک قبول نہیں کیا ہے تم کو اپنی ہی ہستی میں لوٹ جانا پڑے گا اور رنگ برنگ کے کپڑے بدلنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اگر اتنی قدرت بھی حاصل ہو جائے کہ ایک گدڑی پر ہزار برس گزار سکتے ہو اور پوری زندگی ایک پتی کھا کر بسر کر سکتے ہو اور حجرے کا دروازہ بھی بند کر دو تاکہ کوئی تم کو دیکھ نہ سکے یہاں تک کہ گرمی کے دنوں میں پرندے تمہارے سر پر سایہ کرتے رہیں اس وقت چونکو اور ہوشیار ہو جاؤ تاکہ کہیں غلط راستے پر نہ پڑ جاؤ کیونکہ یہ نفس کا فریب اور مکر ہے جب تک تمہارے بدن کا رواں رواں تمہارے کفر کی گواہی نہ دے اور تم پر لانت ملامت نہ کرے دولت کا دروازہ تم پر نہیں کھل سکتا اور دین کا شہنشاہ تم کو اپنی حمایت میں نہیں لے سکتا سمجھ لو کہ جو کوئی بغیر کسی کی مدد کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے وہ آپ ہی آپ گر پڑتا ہے یہیں سے پیروں کی عزت اور قدر سمجھو تم دیکھتے ہو گے کہ جاڑوں میں سانپ اور بچھو اپنی اپنی جگہ سے ادھر ادھر کہیں نہیں جاتے اور کسی کو نہیں ڈستے ایسا ان کی پرہیزگاری اور نیکی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ موسم کی ٹھنڈک ان کو شرارت کا موقع نہیں دیتی جب موسم بدلا اور گرم ہوائیں چلنے لگی اس وقت ان کے کرتوت اور لچھن کا تماشا دیکھو کہ کس کس طرح ستانے لگتے ہیں انسان کا نفس اس کا سانپ اور بچھو ہے اور اس کا ڈنک انسان کی زبان ہے کچھ دنوں گوشہ نشین ہو کر نیکیوں اور تخوا کا مظاہرہ کرتا ہے تم کچھ سمجھے وہ کیا ہے اس کی مراد بر نہیں آئی ہے اور اس کی سرداری کے مقصد میں گڑبڑی پیدا ہو گئی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس گڑبڑی کو ان شیطانی دھندوں سے چھپا دے جیسا کہ تم نے بھی بڑے بڑے جی جفاد جفادریوں کو دیکھا ہوگا کہ اپنے کام جب نکال دیے جاتے ہیں اور ان کے اختیارات چھن جاتے ہیں تو وہ مسلح پر بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت میں محو ہو جاتے اور نفل روزے اور نفل نمازیں پڑھا کرتے ہیں لمبے لمبے وظیفے شروع کر دیتے ہیں اب جو کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو اس سے کہا کرتے ہیں در حقیقت اصل کام یہی ہے اور وہ سب کچھ بھی نہ تھا ہم پر خدا کی رحمت نازل ہوئی کہ ان کے گزشت کاموں سے ہٹا لیے گئے اگرچہ یہ حقیقتا صحیح اور درست نہیں مگر وہ شخص اس بات کا اہل نہیں ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر وہی کام اور وہی درجہ اس کو پھر دے دیا جائے اور سارے اختیارات دوبارہ سپرد کر دیے جائیں تو خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے گا اور یہ نغمہ اس کی زبان پر ہوگا چنان خوش حالت دارم کے در عالم نمی گنجم اس وقت میں اتنی اچھی حالت میں ہوں کہ خوشی کے مارے دنیا میں نہیں سما سکتا اور بڑے دھوم دھام سے بزرگوں کی درگاہ میں نیاز چڑھائے گا اور جو شخص اس طرح اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو کر چکنی چپڑی باتوں کے لیے زبان کی مشاقی کرتا ہے گویا زہر میں تلوار بجھاتا ہے تاکہ یہی تلوار لوگوں پر چلائے اور اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے نفس کے زہر کا دین کی غیرت نام رکھتا ہے اور اپنی حماقت اور جہالت سے نفس کی عزت کو شریعت کی سختی بتاتا ہے دیکھو ہوشیار رہو اس کی ان باتوں پر ریجھ نہ جاؤ تاکہ گمراہی سے بچ سکو اس سے معلوم ہو گیا کہ کسی پیر کی رہبری کے بغیر اس راستے میں قدم رکھنا درست نہیں جیسا کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ محسوسات کے عالم میں وہ روحیں جو اس میں مہو ہیں ان کی مثال یوں ہے کہ کوئی چڑیا جال میں پھنس گئی وہ جتنا اچھلے گی کودے گی اور پھڑ پھڑائے گی اس قدر زیادہ پھندے میں الجھ کر رہ جائے گی اس کی رہائی کے لیے کسی دوسرے شخص کی حاجت ہے کہ وہ ان پندوں کو کھولے پیر کا کام وہی ہے پیر بھی پیغمبروں کی طرح ہے جو امتوں کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے ہیں ان سب پر درود و سلام اور دوسرا بھید یہ ہے کہ شروع شروع مرید کا دل ایسا نہیں ہوتا جو خدا کے انوار اس میں دکھائی دے سکیں کیونکہ وہ چمگادڑ کے مشابہ ہے جس کی آنکھ سورج کی چمک کی تاب نہیں لا سکتی اندھیرے میں جانے سے بھٹکنے اور موت کا ڈر ہے تو پھر ایسی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے جو آفتاب سے کچھ کم ہو تاکہ اس سے فائدہ اٹھائے اور اسی روشنی کی مدد سے راستہ چل سکے ایسی روشنی پھیلانے والا پیروں کا دل ہوتا ہے اللہ ان سب سے راضی رہے جس طرح سورج سے چاند روشنی حاصل کرتا ہے اسی طرح ان کا دل بھی غیب سے قصب نور کرتا ہے دوسری بات ہے کہ جب مرید کے دل میں تلاش و جستجو کا درد اٹھتا ہے تو اس کے علاج کے لیے تدبیر سوچتا ہے مگر کچھ جانتا نہیں کہ اس کا علاج کیا ہے جب خدا کی نوازش و مہربانی اس کو کسی پیر کے آستانے تک پہنچا دیتی ہے تو اس پیر کے باطنی رشت و ہدایت سے اس کو دوا مل جاتی ہے اور پیر کے دل کے ذریعے جذبہ حق کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچ جاتی ہے اب یہیں سر ڈال دیتا ہے اور اس کو آرام و سکون مل جاتا ہے اسی کا نام ارادت ہے اے بھائی اس آب و گل یعنی انسان کے ساتھ خدا کے بڑے بڑے اسرار اور بخششیں ہیں حدیث میں ہے کہ جب ملک الموت اس امت کے کسی شخص کی روح نکالنے کا قصد کرتا ہے تو اس وقت اس کو خدا کا حکم پہنچتا ہے کہ پہلے میرا سلام تہیت اس کو کہہ اس کے بعد جان نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھا تم نے قرآن شریف میں پڑھا ہوگا کہ قیامت کے دن مومنوں پر خداوند کریم بغیر کسی واسطے کے سلام بھیجے گا سلام من رب الرحیم اللہ بڑی مہربانی والے پروردگار کی طرف سے سلام و کلام سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے اس کا سلام و کلام ازلی ہے اگر اس کا قدیم ارادہ اس مشت خاک انسان پر انعام او اکرام کا نہ ہوتا تو روز ازل میں ان پر سلام نہ بھیجتا ایک بزرگ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے ربائی آن را کے ز محبوب سلام باشد در حضرت او بدو پیام باشد در حلقہ بندگانش خورشید منیر قصہ چہ کنم کم از غلام باشد جس خوش نصیب کو اس کا اس کے دوست کا سلام پہنچتا ہو اس کی بارگاہ سے برابر پیام آتے ہوں اس کی محفل میں اس تابناکی, تابناکی کے باوجود آفتاب کی حیثیت ایک غلام کے برابر بھی نہیں میراج کی رات میں خداوند تعالی نے پہل کی اور فرمایا السلام علیہ کا نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سلامتی ہو ایک بزرگ یہاں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جب بچھڑے ہوئے دو دوست جدائی کے بعد آپس میں ملتے ہیں تو پہلے وہ سلام کرتا ہے جس کے دل میں شوق و ولولہ زیادہ ہوتا ہے انا الیہم اشد الشو کا میں ان کے لیے بہت زیادہ مشتاق ہوں اس کا یہی مطلب ہے اور وہ جو تم نے سنا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے ساتھ سلام کرنے میں سبقت فرماتے تھے تو اسی سنت کو برتتے تھے والسلام